تو پیران پیر قلاد الدیر رضی فرماتے ہیں کہ نہ کسی سے محبت کرنے میں جلدی کرو نہ عداوت و نفرت میں پہلے قرآن و حدیث کی کسوٹی پر اسے پرکھ کر, پرک کر دیکھ لو ایسا نہ ہو کہ تم نفس کی شرارت سے کسی پر بدگمانی کر بیٹھو یہ گناہ ہے حضرت فرماتے ہیں کہ جو خدا کو چھوڑ کر دوسروں سے مانگتا ہے اس نے خدا کے رتبے اور درجے کو نہیں پہچانا مومن کی علامت یہ ہے کہ الال روزی کی تلاش میں مصروف ہے قسمت پر بھروسہ کر کے بیکار نہیں بیٹھتا اگر تلاش میں کامیاب ہو تو روزی بھی اور تلاش کا ثواب بھی ورنہ تلاش کا ثواب تو ضرور حاصل کرتا ہے دنیا کو یہ دو چار ان کے جو ہیں تو شادی تو میں نے کہوش گزار کر دوں دنیا کو دل سے نکال دو اور دنیا ہاتھ میں اور دنیا کو دل سے نکال دو اور ہاتھ میں لے لو یعنی دولت دنیا حاصل کرو مگر وہ تمہارے ہاتھ میں آتی جاتی رہے دل پر قبضہ نہ کریں طرح طرح کے غذا کھاؤ مگر ضہط کے ہاتھ سے نہ کہ رغبت کے ہاتھ سے اگر تو جاہلوں کے صحبت میں بیٹھے گا تو ان کی جہالت تجھ تک بھی پہنچے گی افسوس تو قرآن کا حافظ تو بنتا ہے اس پر عمل نہیں کرتا اللہ کا سب سے زیادہ دوست وہ ہے جو خل کے خدا کو فائدہ پہنچائے تو اپنی حکمت و دانائی سے قدرت پر فتح حاصل نہیں کر سکتا علم علم حاصل کر علم کے بغیر عبادت اچھی نہیں مومن اپنے باطن کی اصلاح سے آغاز کرتا ہے اور پھر ظاہر کی تعمیر کرتا ہے سرکار کے بارے میں کچھ تین باتیں اور ہیں جو ان کے بارے میں کی گئی تھی پانچویں صدی کے سدی ہجری کے آخر میں ایک عظیم بزرگ سے منصح شہوت پر جلواگر ہوں گے نام ان کا عبد القادر اور لقب محی الدین ہوگا جیلان میں ان کی ولادت مسعود ہوگی اور بغداد میں سکونت اختیار فرمائیں گے حضرت بکرحمۃ اللہ کے عبد القادر ایک عظمی مرد ساحلے ہوگا اس کا ظہور پانچویں صدی ہجری کے آخر میں ہوگا اور اس کا قیام بغداد میں ہوگا حضرت شیخ خلیل بلخی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کا ایک بربزیدہ بندہ سرزمین عراق میں پانچویں صدی ہجری کے آخر میں ظاہر ہوگا دین حق کو اس کے دم سے فروغ ہوگا وہ اپنے وقت کا غوث ہوگا خلق خدا اس کی اتباع کرے گی اور جملہ اولیاء و اقتاب کا سردار ہوگا ماشاء اللہ جی کیا بات ہے جناب کوئی ہے روم میں میری آواز آپ لوگوں تک آ رہی ہے مطلب میں خود سے کوئی باتیں کرنے میں مصروف ہوں اوفی فرمودات خواجہ خواجہ خواجہ غریب نواز رحمتہ اللہ علیہ جی سنتے ہیں آئیے قرآن مجید کا دیکھنا ثواب پڑھنا اور سمجھنا ثواب حرف پر نگاہ پڑے دس گنا دور ہوں اور دس نیکیاں درج ہوں اس سے آنکھ کی روشنی بڑھتی ہے اور امراض چشم سے نجات ملتی ہے درویشی اس کا نام ہے کہ جو آئے محروم نہ جائے اگر بھوکا ہے تو کھانا کھلائے اگر ننگا ہے تو نفیس کپڑا پہنائے گناہ تمہیں اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتا جتنا مسلمان بھائی کو ضلیل و خوار کرنا قبرستان میں کھانا پینا اور ہنسنا نہیں چاہیے کیونکہ یہ مقامی عبرت ہے اور جو ایسا کرتے ہیں وہ سنگدل اور منافق ہوتے ہیں اللہ, اللہ اے غافل سفر آخرت کا توشہ تیار کر جو تجھے درپیش ہے جس کو اللہ تعالیٰ دوست رکھتا ہے اس پر بلا نازل ہوتی ہے یعنی اس سے امتحان دیے جاتے ہیں تو قرآن کا جو ہے تو بالکل قرآن میں ہے کہ ہم اپنے دوستوں کو اپنے نیک لوگوں کو اپنے محبوبوں کو ان کی جان مال آل اولاد سے جو ہے تو آزماتے ہیں آزمائشیں ہوتی ہیں اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں آزمائشوں سے اور امتحانوں سے محفوظ رکھیں ہم بہت کمزور ہیں اور ہم پہ بس رحم اور کرم اور فضل کا معاملہ ہمارے ساتھ ادا فرمائیں جو بزرگی کا دعویٰ کرتا ہے قید میں ہوتا ہے بندہ مومن تین چیزوں کو دوست رکھتا ہے اول فقر فاقہ دوم بیماری اور سوم موت تین بندے مومن تین چیزوں کو دوست رکھتا ہے اول فخر و دوم بیماری اور سوم موت فخر و فاقا میرے آکا سن کر الفقر و فخری انہیں سرکار کی سنت پہ ہوگا اور یہ نہیں کہے گا کہ اللہ تون مصیبتیں بیماریاں تکلیفیں بھوک یہ چیزیں میرے لیے تو نہیں دیکھیں اکثر ہم لوگ یہ باتیں کرتے رہتے ہیں ہمارے عام لوگوں میں یہ باتیں بہت زیادہ پائی جاتی ہیں تو ان چیزوں سے ان باتوں سے احتراج کرنا چاہیے ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے لیکن اللہ کے جنوک لوگ ہوتے ہیں وہ تکلیفوں میں بھوک کی عالت میں بیماری میں بیماری سے انسان کے گناہ جسم کی جو ہے نکلتی ہے گناہ دلتے ہیں تو ان چیزوں میں وہ خوش ہوتے ہیں اور جس کو اللہ تعالی اپنی رضا رحمت فرما دے وہ بہشت کو کیا سمجھے محبت کے چار معنی ہیں ذکر خدا میں دل جان سے خوش رہنا ذکر خدا کو بزرگ تر جاننا اس کے ساتھ مشغول رہے دوسروں کے ساتھ قطع تعلق کر لے اپنے آپ پر روئے اور اس پر جس کو اس سے محبت ہے صاحب فاتحہ تمام دردوں اور بیماریوں کے لیے شفا ہے جو بیماری کسی علاج سے درست نہ ہو وہ صبح کی نماز کے فرضوں اور سنتوں کے درمیان اکتالیس مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کرنے سے دور ہو جاتی ہے یہ تو بالکل ایسا نسخہ ہے جو میں خود کئی مرتبہ متلی مطلب میرے اس پر حق کو یقین ہے کہ اگر کسی کی نوکری نہ ہو جاب لیس ہو اگر وہ یہ کام کرے کوئی بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے اس میں ایسی ایسی برکات رکھی ہیں کہ within days آپ جو ہے کہ آپ اثرات آپ دیکھیں گے اللہ کے فضل و کرم سے نماز ایک امانت ہے جو اللہ تعالیٰ نے بندوں کے سپرد کی ہے اس بندوں پر واجب ہے کہ امانت میں کسی قسم کی خیانت نہ کرے جب انسان نماز ادا کرے تو رکو و سجود کما کا بجا لائے اور ارکان نماز اچھی طرح ملحوظ رکھے یہ جو ہے نا میں سورہ فاتحہ سورہ فاتحہ تمام دردوں اور بیماریوں کے لیے شفا ہے اور میں تو یہ کہوں گا کہ جو لوگ جاب ہیں ان کو جابیں بھی اگر کسی کے پاس نہیں وہ یہ آپ کریں within ان ون ٹو within ڈے آپ کو پتہ لگے گا اور بیماری یہ چیزیں باقی بھی کافی زیادہ ہیں جو بیماری کسی علاج سے درست نہ ہو وہ صبح کی نماز کے فرضوں اور سنتوں کے درمیان اکتالیس مرتبہ صبح کی نماز کے فرضوں اور سنتوں کے ریئر مطلب سنتیں پڑھ لیں اور جب آپ کا فجر کا وقت ابھی باقی ہے تو فرض پڑنے سے پہلے اکتالیس مرتبہ سر فاتحہ پڑھ کر دم کرنے سے دور ہو جاتی ہے اور جب وہ بھی کوئی وظیفہ کیا کریں تو اس کے بعد آخر گیارہ مرتبہ ضرور پڑھ لیا کریں باقی آپ لوگوں کو جو اپنے اپنے شیخ کی طرف سے جو ملا ہے اسی طریقوں کو جان کنٹینیو رکھیں جناب خاجہ خواجہ جب اپنے خلیف اکبر خواجہ قطب الدین مختار کا کی اللہ علیہ کو جب خلافت عطا کی تھی تو انہوں نے خط بھی لکھا تھا خط کیا تھا جناب سننے اللہ حسمت کے اسرار سے واقف لمب ویولت کے انوار کے ماہر میرے بھائی قطب الدین اپنے خلیفہ اپنے مرید اپنے شاگرد کیا کہتے ہیں میرے بھائی اللہ اللہ اللہ کے جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان میں بہت ایجز ہوتی ہے انکساری ہوتی ہے عجزی ہوتی ہے ہمارے بابا فرمایا کہتے تھے میرے دوست ہیں تو لمبت کے انوار سے ماہر میرے بھائی قطب فقیر پرتقصیر معین الدین رحمتہ اللہ علیہ کے طرف سے خوشی ومیز اور ان سے محبت بھرا سلام پہنچے بھائی میرے شیخ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں سوائے اہل معرفت کے کسی اور کو عشق رموضات سے واقف نہیں کرنا چاہیے ان کے شیخر خواجہ عثمان رحمت اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں کہ سوائے اہل معرفت کے کسی اور کو عشق رموزات سے واقف نہیں کرنا چاہیے وعلیکم السلام مال و مرتبہ بڑے بھاری بت ہیں انہوں نے بہت سے لوگوں کو سیدھی راہ سے گمراہ کیا اور کر رہے ہیں پس جس نے جاہ وہ مال کی محبت کو دل سے نکال لیا اس نے گویا پوری نفی کر دی اور جسے حق تعلیٰ کی معرفت حاصل ہو گئی اس نے پورا پورا اثبات کر لیا اللہ اللہ اللہ وعلیکم السلام جناب تو جناب اس وقت تو کوئی ہے نہیں تو جب بھی کوئی جیسی مولانا صاحب آئیں گے میں مائک چھوڑ دوں گا آپ لوگوں کے لیے آج ہم آپ کو تھوڑا سا ان بزرگوں کی تھوڑی تھوڑی سی روزانہ ان کی سوانح حیات ضرور پڑھنی چاہیے ان سے واقفیت ضرور رکھنی چاہیے کیونکہ لوگ اعتراض کرتے بزرگ ہیں بزرگ بزرگوں کو فالنے کرتے ہیں نیک لوگ تھے بھائی ٹھیک ہے ان کو قرآن اور حدیث سے کیا مطلب کیا اور انہوں نے کہا مدرسوں میں گئے وہ بیٹھ کے عبادتیں کرتے تھے ٹھیک ہے نہ نہ نا یہ تو وہ لوگ تھے جنہوں نے کم عمری میں ہی حفظ قرآن کر لیا تھا حدیث اور فق اور قرآن کے تو نو عمری مطلب ستارہ اٹھارہ سال کی عمر تک ان لوگ ان علوم سے فارغ ہو چکے تھے ٹھیک ہے جی جی جی تو آج ہم خواجہ خاجگان خواجہ معین الدین ششی رحمۃ اللہ علیہ جن کو فاتح قلوب کہا جاتا ہے ان کی سوانح حیات شروع کریں گے جب ختم ہوگی تو مجھے پتہ نہیں کہ کب ان کی انشاءاللہ جب کب یہ ہمارے سلسلہ ختم ہوگا لیکن آج سے ہم شروع کرتے ہیں تھوڑا تھوڑا تھوڑ روزانہ پڑھیں گے تو جب تک دم میں دم ہے اور جان میں جان ہے تو انشاءاللہ زندگی میں جو تو سوانی خاکہ جب ان کا پہلے دیکھے تھے کہ ان کا نام خواجہ معین الدین رحمتہ اللہ <خلاص> کس کی اللہ ہاں جی آج خواجہ خواجہ خواجہ میون سی رحمت اللہ علیہ کی سوانح ہم شروع کریں گے لیکن یہ کافی اس میں ٹائم لگے گا یہ اتنی جلدی ختم ہونے والا نہیں ہے لیکن ہم تھوڑا تھوڑا روزانہ کریں گے ٹھیک ہے سیکھنا ہے ان کو سمجھنا ہے چیزوں کو اور میں یہ چیزیں آپ کو بتا دوں پہلے کہ یہ چیزیں میں پڑھتا کیوں ہوں پڑھتا تو میں اکیلا ہی بیٹھ کے پڑھ سکتا ہوں اور میں نے کافی مرتبہ پڑھا ہوا ہے لیکن جب آپ لوگوں میں بیٹھ کر پڑھتے ہیں لوگوں کو پڑھانے کی نیت سے کوئی چیز پڑھتے ہیں نا یہ یاد کرنے کا بڑا اچھا فارمولا میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کسی کو یاد مطلب پڑھانے کی نیت سے کوئی چیز پڑھتے ہیں وہ آپ کو کبھی نہیں بھولتی وہ چیز تو میں جو یہ آپ کو پڑھتا ہوں سم ٹائم یہاں پہ کوئی نہیں بھی ہوتا میں پڑھ رہا ہوتا ہوں اس لیے کہ میں نے یہ چیزیں یاد کرنی ہے اصل میں حفظ کرنی ہے تو یہ وجہ ہوتی ہے تو آپ کا نام آپ کا سوانح خواقہ کچھ ایسا ہے کہ آپ کا نام خواجہ معین الدین رحمۃ اللہ علیہ ان کا نام اصل میں حسن تھا معین الدین کیوں پڑا یہ ان شاء اللہ سوانح حیات میرے سامنے رہیں گی والد کا نام حضر خواجہ غیاس الدین رحمت اللہ علیہ تھا. والدہ بی بی ام الورا الموسوم ماہ ما نور ان کی والدہ کا نام ماہنور تھا اور ام الورا الموسوم بھائی بہن دو بھائی ایک بہن مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارون رحمۃ اللہ علیہ سن پیدائش 535 ہجری 535 ہجری اجمیر آمد 587 ہجری 587 ہجری پہلی شادی 598 ہجری ایٹ دوسری شادی 616 ہجری سولہ ہزری اول حضرت بی بی امت اللہ زوجہ دون حضرت بی بی اسمت اللہ بیٹے حضرت خواجہ فخر الدین اب الخیر رحمہ اللہ حضرت اسام الدین ابو صالح رحم اللہ حضرت خواجہ ضیاء الدین ابو سعید رحم اللہ اور بیٹی جو ان کی اکی بی بی حافظ جمال تھی ان کی ملا تھا خواجہ اجمیر ہندن نبی رسول خواجہ بزرگ یعنی ہند کے ولی بھی تھے ہند الولی عطائے رسول خواجہ بزرگ ہند الولی غریب نواز سلطان الحدین نائب رسول فی اللہ اللہ تاریخ وفات جو ہے ان کی سکس تھری فور ہے فائیو تھری فائیو ان کی پیدائش ہے اور دنیا سے وصال جو ہے وہ پردہ جو ہے وہ فائیو سکس تھری فور آئی تھنک آلموسٹ نائنٹی نائن ایئر بنتے مزاج شریف تو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ اجمیر ہندوستان میں تو چلیں جناب اب شروع کرتے ہیں فاتح قلوب حضرت خواجہ رحمت کی جو دیواروں سے دھوپ اتری تو بچے گلی میں نکل آئے تنگ گلی مزید تنگ ہوگی لیکن اس طرح جیسے پھولوں کی کیاریاں صحن چمن کو آباد کر دے یہ بچے مختلف ٹکڑیوں میں بڑھ کر مختلف کھیلوں میں مشغول ہو گئے ایک بچہ جو ان سب سے چھوٹا بھی تھا دیوار سے تیگ لگائے کھڑا تھا, اس کی آنکھوں میں نے اشتیاق تھا نہ حسرت ہاں حیرت ضرور تھی موین الدین اللہ تم جو دور کھڑے ہو آؤ تم بھی کھیلو اصل میں ان کا نام حسن تھا کا نام. ایک بچے نے قریب آ کر کہا تو آپ فرماتے ہیں کہ ہم کھیل کود کے لیے پیدا نہیں ہوئے اگر بچے کھیلیں گے تو پھر اور کیا کریں گے کھیل کے بجائے اپنا وقت اللہ کی عبادت میں گزارنا چاہیے یہ بچہ معین الدین کی بات کو سمجھا کچھ نہیں سمجھا لیکن قریب سے گزرنے والے بزرگ کے قدموں نے چلنے سے انکار کر دی اور کس خوش قسمت باپ کے بیٹے ہو میرے والد گرامی کا نام خواجہ میں ایسی بزرگ کی باتیں کر رہے ہو بزرگوں کی باتیں کر رہے ہو ان بزرگ نے کہا اور قریب کھڑے ہوئے ایک اور صاحب کی توجہ اس جانے مزدور کراتے کہ یہ معمولی بچہ نہیں اپنے وقت پر بہت بڑے مقام پر فاحد ہوگا تمام بچے پھر سے اپنے کھیلوں میں مشور ہو گیا رحمتہ اللہ علیہ کچھ دیر انہیں کھیلتے ہوئے دیکھتے رہے اور گھر کی طرف لوٹ گئے ظلم کے اندھیروں شہروں کی سرحدوں پر پہرا دے رہے تھے خانہ جنگیوں کا بازار گرم تھا اقتدار کے شکاری مصروب فساد تھے ہر طرف افراتفری تھیوانیت نے سر ابارا تھا انسانیت کونوں خدروں میں دبکی ہوئی سسک لئی تھی ڈاکو اور لٹیرے دن پھر رہے تھے راستے محفوظ تھے گھروں میں آفیت تھی حضرت حسن بھی ابھی ابھی اس سے تشریف لائی تھی ان کی اہلیہ محترمہ ماہنور ان کے قریب آ کر بیٹھ گئی تھی کہ سفر کے حالات جان سکے قصبہ سنجر تک جو خبریں پہنچ رہی تھیں سنجر وہ مقام ہے وہ قصبہ ہے جہاں پر آپ کی پیدائش ہوئی تھی اس لیے ان کو سنجری بھی کہا جاتا ہے سنجر تک جو خبریں پہنچ رہی تھی وہ بہت دہشتناک تھی کہی حالات کیا رخ خختیار کرنے والے ہیں محترمہ ماہنور نے دریافت کیا کچھ نہیں کہا جا سکتا لیکن میں امید کے دریچوں کو بند ہوتے ہوئے دیکھ کر آیا ہوں تجارتی شاہراہیں قطعی محفوظ نہیں ہے ہم تو خیر ایک چھوٹے سے قصبے میں ہیں لیکن بڑے شہروں کا برا حال ہے ہم بھی محفوظ کب ہوئے آپ کو تجارت کے لیے نشا پور اور بغداد تک جانا پڑتا ہے میں تو خیر احتیاط کر لوں گا کچھ دن نہیں جاؤں گا مجھے تو کچھ اور ہی فکر دامنگیر ہے ہمارے پاس اللہ کا دیا بہت کچھ ہے پھر آپ فکر مند کیوں ہوتے ہیں مجھے اپنی نہیں موین الدین یعنی حسن کی تعلیم کی فکر ہے اس چھوٹے سے قصبے میں اس کی تعلیم کیسے مکمل ہوگی سنجر سے باہر کیسی کیسی علم کی درست ہیں لیکن حالات اجازت نہیں دیتے کہ وہ سنجر سے باہر جائیں خوراسان پر فوج کشی ہو چکی ہے سیستان کا گورنر حراست میں آ چکا ہے یہ حالات ہمیشہ تو نہیں رہیں گے معیند الدین رحمت اللہ علیہ کی عمر ایک جگہ رکی تو نہیں رہے گی اگر یہ عمر نکل گی تو کیا ہوگا آپ نے تو مجھے بھی فکر مند کر دیا مین الدین رحمۃ اللہ علیہ میں ابھی سے بزرگی کے آثار دیکھ رہی ہوں اس میں عام بچوں جیسی یہ کوئی بات نہیں ہے پیدائشی ولی ہے اللہ اللہ اسے تربیت کی سخت ضرورت ہے اب یہ بیڑا مجھے خود اٹھانا پڑے گا یا پھر سنجر کے مکتب اس کی پناہ گاہ ہوں گے اللہ ہماری مدد ضرور کرے گا حضرت ریاست الدین رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا رات گزرتے گزرتے اپنی آخری کنارے پر آگی تھی ہر طرف سکوتھانی تھی سنجر کی گلیاں اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی مخلوق خدا نرم گرم بستروں میں تھی. لیکن ایک گھر میں چراغ کی روشنی گھر کے مکینوں کی بیداری کا سورا فراہم کر رہی تھی دو مسلح سات سات بچے تھے ایک پر گیا سدین رحمت اللہ علیہ مصروف عبادت تھے. اللہ اللہ دوسرے پر آپ کی اہلیہ محترمہ تحاج کے نوافل ادا فرما رہی تھی جب اور ماں ایسے ہوں گے تو بچے پھر مہیندین کیوں نہ ہوں گے دونوں بابرکت نفوس برکتوں کے خزانے سمیٹ رہے تھے وقت دبے پاؤں گزر رہا تھا پھر آزان فجر کی آواز بلندی قطر قیاض الدین رحمۃ اللہ علیہ نے سجدے سے سر اٹھائے اللہ میرے معین الدین رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیم کو بندوبست فرما وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ اللہ ان کو وقت کا بادشاہ بنا دے گورنر بنا دے وغیرہ وغیرہ نہ نہ وہ کہہ رہے کہ ان کی تعلیم کو بندوبست فرما ابھی تھوڑی ہی دیر میں سیاہی سپیدی گھلنے والی حضرت غیاس الدین احمد اللہ نے نماز فجر کے لیے مسجد کا رخ کیا اور آپ کی اہلیہ محترمہ نے بچوں کو اٹھانا شروع کیا کہ وہ بھی ان کے ساتھ نماز میں شریک ہو جائیں کیسے, کیسے والدین تھے آج ہماری مائیں کہتی نہیں نہیں بچوں کو مت اٹھاؤ سردی ہے زکام ہو جائے گا ان کو سردی لگ جائے گی اچھا کیسا بابرکت گرانا تھا اور کیوں نہ ہوتا حضرت غیاستین احمد اللہ صحیح النصب سادات سے تھے آپ کا سلسلہ نسب آٹھ واسوں سے حضرت حسین ابن علی سے ملتا ہے اللہ اللہ صاحب ایسے دولت مند ہیں ilmu فضل میں درجے کمال حاصل تھے اہل محترمہ کہ یہ شان کہ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کی سگی چچی زاد ہیں کون ہیں جناب ان کی سگی چچی زاد ہیں دونوں نفوس کی پاکیزگی نے گھر کو بابرکت بنا دیا تھا۔ اللہ اللہ عبادات میں اسی انہماق کا ثمر تھا یہ یعنی پھل تھا کہ یا یہ کیا سم پھ فرق کہ اللہ تعالی نے اپنے اس اپنے ولی کو اس گھر کے آنگن میں اتار دیے تھے یہ ردبا بلند ملا جس کو مل گیا ملکی حالات کے اب یعنی جو حالات برے ہو جاتے ہیں کہ دائرہ پھیلتا ہی چلا گیا اللہ اللہ مزید پانچ برس گزر گئے میندین حسن سنجری کی عمر دس سال ہو گئی مطلب ابھی دس سال ہو گئی فقہ حدیث و تفسیر میں کسی حد تک دس برس بھی حاصل ہو گئی ہمارے بچے تو ہم تو کھیلنے میں ہم بچے زندگی گزر جاتی ہے ان کو تب تک تھوڑی بہت فکے حدیث کی دسترس بھی حاصل ہو گئی تھی ہم آج ہماری اس عمر میں بھی ہمارے دماغ میں بیٹھتی نہیں ہے کہ فکر اور جس کی بات ہوتی ہے ہم ہمیں نیند آنا شروع ہو جاتی ہے وہ محفلیں چھوڑ دیتے ہیں اگر یہاں پر مولانا صاحب آتے ہیں ہم رونی ہی چھوڑ دیتے ہیں مطلب حد تک ہم بوریت ہم میں ہوتی ہے ہم کو سمجھ نہیں پڑتی شوق تو انسان کو اس چیز میں ہوتا ہے اچھی چیزیں اور آسان وہ لگتی ہے جس میں آپ کو شوق ہوتا ہے تو اللہ تعالی ہمارے حال برہم فرمے دیکھیں ان بزرگوں کی بچپن سے ان کی زندگیاں دیکھیں کہ ابھی سال کی عمر میں ان کو فکے حدیث اور تفسیر میں کس حد تک دسترس حاصل ہوگئی تھی یہ باوجود اس کے حالات ابھی خراب تھے ہر طرف جو ہے تو فساد برپا تھا پانچ سو چوالیس عیسوی ملکی حالات نے کچھ سنبھالا لیا امن ومان کی حالت میں کچھ بہتری آ جس طرح شدید بارش کے بعد بادل چھٹ جائیں اور دھوپ جاننے لگے حضرت قیاس الدین حسن رحمت اللہ علیہ تجارت نیشا جاتے رہتے تھے وہاں کے علمی ماحول سے واقف سے تمام دینی درجگاہیں ان کی دیکھی بالی تھی علما سے متعارف بھی تھے اور ان کی عظمت کے معترب بھی تھے خوابوں نے آنکھوں میں گھر بنا لیا وہ عالم تصور میں لختے جگر کو کی ایک عظیم درس گاہ میں تعلیم حاصل کرتے ہوئے دیکھ رہے تھے پھر انہوں نے دیکھا کہ وہ فارغ تحصیل ہو چکا ہے علم عالم اس کے سر کی ان کے سر کی زینت بنا ہوا ہے حصول علم کی متلاشی اس کے گرد پروانوں کی طرح جمع ہے ان کی روشنی درس سے ایک عالم منور ہے انہوں نے بڑی حسرت سے بیٹی کی طرف دیکھا کاش ایسا ہو جائے کیسے حسین سپنے والدین دیکھا کرتے تھے آج ہم اپنے مدرسوں میں دین کی تعلیم کے لیے اپنے بچوں کو پہلے بھیجواتے نہیں ہیں اگر بھیجواتے ہیں تو ان بچوں کو بھیجواتے ہیں شہروں کی سطح کی بات کروں جو معذور ہوتے ہیں اور اگر اگر, اگر کوئی صحیح بچے آپ مدارس میں دیکھتے ہیں زیادہ تر اکثرے میں بات کروں میجورٹی کی بات کروں سب کی بات نہیں کر رہا تو وہ بھی اکثر گاؤں اور غریب لوگوں کے بچے مدارس میں ہوتے اور کوئی نہیں ہوتا شولوں کی لپک میں کمی آ گئی تھی اڑتی ہوئی گرد بیٹھ گئی تھی رات سے محفوظ ہو اور خوار غزنوی سلطنت وجود،, وجود میں آ چکی تھی اب وقت آ گیا تھا کہ وہ اپنے خیالات کو عملی جامعہ پہناتے ہیں، انہوں نے بی بی سے مشورہ کیا جدائی کی خبر ناقابل برداشت تھی لیکن شوہر کی رضا اور بیٹے کا مستقبل سامنے تھا انہوں نے بھی دل پر پتھر رکھ کر اجازت دی تھی گھر کا چراغ گھر سے رخصت ہو رہا تھا لیکن یہ یقین بھی تھا کہ جب لوڈ کرائے گا تو چاند سے زیادہ روشن ہوگا اللہ سواری کا گھوڑا دروازے پر بندہ تھا بی بی ماہینور نے لخت جیکر کو سینے سے لگایا دعاؤں کے تحفے ساتھ کیا رقاب میں پاؤں ڈالا اور سوار ہو گئے دس سالہ میندین رحمت اللہ نے ایک ہاتھ سے باپ, باپ کا ہاتھ تھاما دوسری طرف سے ماں نے سہارا دی اور گھوڑے پر باپ کے پیچھے بیٹھ گئے اللہ اللہ. اضا قیاسدین متعدد بعد نشا پور کا سفر کر چکے تھے تمام راستے بالے تھے لیکن اس وقت بہت محتاط تھے ان کی زندگی کا قیمتی ترین سرمایہ مون الدین کی صورت میں ان کے ساتھ تھا وہ بار بار ادھر ادھر دیکھ لیتے کہ لوٹے گاہ میں نہ بیٹھا ہو گوڑا کبھی سرپٹ دوڑنے لگتا کبھی وہ راسے کھینچ لیتے مون الدین کو جھٹکے نہ لگے اچھا انیس سو تیس نہ لگ جائے آبگینوں کو دروازے شہر نزدیک آ رہا تھا شہر پہل کے آسان نظر آنے لگے تھے اسباب سے لگے ہوئے خچر شہر میں داخل ہو رہے تھے یا شہر سے باہر نکل رہے تھے محمد رحمت کے لیے مناظر تماشے سے کم نہیں تھی جب وہ شہر میں داخل ہوئے تو یہاں کی بھیڑ بھاڑ نے انہیں حیرت میں ڈال دی وہ ایک چھوٹے سے قصبے سے آئے تھے سنجر کے مقابلے میں نیشہ پور کی شان ہی دوسری تھی سامان سے بری ہوئی دکانیں خریداروں کا ہجوم بازاروں کی بھیڑ بھاڑ ان کے لیے بالکل نئی بات تھی کوئی اور موقع ہوتا تو وہ گھوڑے سے نیچے اتر کر ان مناظر سے لطف اندوز ہوتے لیکن اس وقت انہیں کسی عظیم درس تک پہنچنے کی جلدی تھی شہر کی آبادی کو دیکھ کر انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ یہاں کی درسگاہیں بھی لاجواب ہوں گی حضرت قیاسین احمد لالے کی شہر کے لیے یہ شہر نیا نہ تھا نہ راست سے نئے تھے انہیں معلوم یہاں کون, کون سی دردگاہ ہیں اور انہیں کہاں جانا ہے ایک درگاہ کے سامنے پہنچ کر وہ گوڑے سے نیچے اتر کے دونوں ہاتھ پھیلائے تو ماہ سنجر معین الدین ان کی آغوش میں تھا اللہ اللہ معین الدین نے اس مدرسے کے درد دیوار پر ایک طاہرانہ نظر ڈالی ہوئے وہ دیواریں دی تھیں جن کے مقب میں دنیا کے مایا ناز اساتذہ علم دین پڑھانے اور بہترین افراد پڑھنے میں مشغول تھے حضرت الدین نے بیٹے کا ہاتھ تھاما اور مدرسے میں داخل ہو گئے غیاس الدین کوئی عام بزرگ نہیں تھے علم فضل میں ایکتا اور باطنی علوم سے آراستہ تھے علماء وقت ان کی قدر و منظر کرتے تھے ان مدرسہ میں بھی کئی علماء ان کے پرستار تھے انہوں نے اپنے آنے کا مقصد بیان کیا معین الدین رحمتہ اللہ علیہ کے ہاتھ ان اساتذہ کے ہاتھ میں دے دیا حضرت غیاس الدین نے اپنے بیٹے کے لیے قیام کا بندوبست کیا کچھ روز نشا میں قیام کیا اور پھر خوشی خوشی سنجر کی طرف واپس پڑتی گھر پہنچے تو اہلیہ کو سراپا انتظار دیکھا یہ وہ, سن، وہ یہ سننے کے لیے بے چین تھی کہ ان کا بیٹا خیرت سے نشا پور پہنچ گیا خیرت کی خبر سنی تو دل سے خلش دور ہوئی اسی وقت شکرانے کے نفل ادا کرنے کے لیے مسلح پر کھڑی ہو گئی اللہ میرے معین کے قلب و ذہن کو کھول دے اللہ اللہ نیشاپور کو سدور تھا نہ جانا لگا رہتا تھا حاجی قاسم الدین محمد لالے کی جب فرصت ملتی بیٹے کو دیکھنے نیشاپور پہن جاتے کچھ دن قیام کرتے وہ پھر سینجر چلے آتے انہیں دیکھ کر خوشی ہوتی کہ ان کا اونہار بیٹا بڑے انہماک سے علوم اصول علم میں مشغول ہے درسگاہ میں اس کی ذہانت اور سادتمندی کا چرچا ہے اللہ اساتذہ اس قابل شاگرد کی تقریم کرتے ہیں کچھ وقت کچھ دیر کے لیے ٹھہرتا ہے اطمینان و عافیت نے تناب چھوڑنی تو ساتھیں اللہ فراٹے لگی یہاں تک کہ چار سال کا عرصہ پلک جھپکتے میں گزر گیا معین الدین بھی نیشاپور میں نیشا پور میں علوم الدین کی بہاریں لوٹ رہے تھے کہ حضرت الدین تجارت کی غرض سے دن بغداد میں قیام کا ارادہ کیا وہ بغداد پہنچے تھے کہ ہوا بدلنے لگی غزنی نے جنگ بلخ میں سلطان سنجر کو گرفتار کر لیا پھر نیشاپور پر قیامت ٹوٹ پڑی پہلے افواہوں کے لشکر شہر میں داخل ہوئے پھر سچ مچ کے سپاہی آ موت کی افریت یعنی بلا تلواریں ہاتھوں میں لیے نہتے شہروں پر ٹوٹ پڑے جو جہاں تھا وہی رہ گیا چلو مسجد میں پناہ لیتے ہیں ہم لاور مسلمان ہیں مسجد کا رخ نہیں کریں گے مسجد کے سہن خوف کی تصویروں سے بھر گیا ایک شور ابھرا ملاور آ اور پھر مسجد کا سہن سرخ ہو گیا اللہ اللہ اپنا خوف سے نہ زندگی کچھ دیر کو چیخیں تھی اب سناٹا تھا شفا خانوں میں مریض خاموش کر دیے گئے کتب خانوں میں آگ کے شعلے میں چلتے رہے پلوام کر قتل کر دیے گئے شہر کا شہر لاشوں میں تبدیل ہو گیا حضرت من کے ہی دن اپنی قیامگاہ کو پناہ گاہ بنا کر چھپتے چھپے رہے آخر ایک روز چھپتے چھپاتے باہر نکلے یہ وہ شہر ہی نہیں تھے جہاں وہ آئے تھے ہر طرف سکوت تھا جیسے یہ شہر نہ ہو قبرستان ہو بچے عورتیں بوڑھے اپنے ہی خون میں نہایے سڑکوں پر پڑے تھے پندرہ سال کا ایک لڑکا سڑک پر بےتاشا دوڑنے لگا جسے اپنی درسگاہ کی یاد آگے تھی مادر علمی پر کیا گزری اور اس کے قدم ایک جگہ رک گئے یہی تو وہ درجگاہ جہاں وہ علم حاصل کرنے آیا تھا یہاں اب رکھا ہی کیا تھا اس نے اپنی کئی ساتھیوں کی لاشیں بے گور و کفن پڑی ہوئی دیکھی اس کا دن سینے کا پنجرا توڑ کر باہر آہسہ ایسے چلتا ہوا شہر سے باہر نکل گیا حد نگاہ تو طویل راستہ تک بستی نہ آبادی نہ سواری کئی, مید... کئی میل چلنے کے بعد پیاس سے ستائے لیکن پیاس پانی کا دور دور تک پتہ نہیں تھا پیروں میں چھالے پڑ گئے تھے سوچتے ہوں گے کہ تل... تلواروں نے مجھے چھوڑ دیا تو کیا بھوک اور پیاس مجھے نہیں چھوڑے گی کبھی روکتے کبھی چلتے آخر کئی دنوں کے تقریب دے سفر کے بعد بھوکے پیاسے نٹال سنچر پہنچ گئے اللہ اللہ, اللہ. ماں کے قدموں پر سر رکھ دیا تھکن تھی کہ منڈی کی دھوپ کی طرح اتر گئی اپنے چاند کو گہنائے ہوئے دیکھا تو والدہ پانی کی ریڈوڑی میرے بچے کیا حال ہو گیا تیرا آپ کی دعاؤں سے زندہ رہ گیا جہاں میں تھا وہاں شاید ہی کوئی زندہ بچا ہو انسانیت کی اس تجلی کو بھولنا مت ماں نے کہا اور اپنے آنچل سے اس کے چہرے کی گرد صاف کرنے لگی نشاپور کی خبریں ان تک ضرور پہنچتی لیکن کیا قیامت گزری اس کا اندازہ انہیں نہیں ہو سکتا اب جو بیٹے کی زبانی حالات سنے تو خطرہ گزر جانے کے بعد خطرے کا احساس ہوا ماں کو تو انہیں زندہ دے کر ان کی سلامتی کا یقین ہو گیا تھا لیکن نشا کا قتل عام کی خبریں جب اب بغداد پہنچے اور قیاس الدین کا دل دھڑکنا بھول گیا یہ سدنا اتنے شدید تھا کہ صاحب فراش ہو گئے اللہ پردیش میں بیٹے کی موت جب بھی خیال آتا آنکھوں سے آنو آنسو بہنے لگتے. خیال کہ امن ہوتے ہی بی کی تلاش میں لیکن نکلیں گے لیکن انتظار کتاب ہی کب تھی بیٹے کی محبت میں اپنی جان خالق کی حقیقی کو دی اللہ اللہ اہل بغداد کے دل ان کی عظمت و بزرگی سے آباد ان کی موت کا علم ہو تو عقیدت من جمع ہو گئے اور پھر بغداد ہی میں دروازے شام کے قریب سے پردخاک کر دیا گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کا مزار مرجۂ خلائق بن گیا والد گرامی کے وفات کی خبر سنجر پہنچی تو آپ کے دل پر قیامت ٹوٹ پڑی ممکن تھا کہ اس صدمے سے وہ بکھر کر رہ جاتے لیکن صبر و رضا کی کر والدہ محترمہ نے اپنی آغوش میں سمیٹ لیا بکھرنے نہ دیا جب ایسا وقت آئے تو اللہ کو یاد کیا کرو بی بی ماہنور ماہر سے عبادت فرماتی تھی اپنے عہد کی رابعہ بصری تھی شوہر کی وفات کے بعد ان کی عبادت میں مزید خلوص آ گیا مین الدین کو بھی اب والدہ کی سنت اور عبادت اور اعضت کے سوا کوئی کام نہ تھا آج ہم اپنے والدین کو جہاں تو باتیں کرتے ہیں جواب دیتے ہیں کوئی عزت اور احترام نہیں کرتے اللہ چھوٹی سی عمر میں دنیا کی بے ثباتی کا وہ منظر دیکھا تھا کہ دنیا سے دل ہی اٹھ گیا عبرت کے وہ مناظر سامنے آئے تھے کہ اب کسی اور سبق کی ضرورت ہی نہیں بی بی ماہنور نے شور کی وفات کے بعد ساری توجہ اپنے بچوں پر مرکوز کر دی تھی خصوصاً معین الدین سے انہیں بڑی امیدیں تھیں البتہ انہیں اپنے بیٹ بڑے بیٹوں کے تیور بدلتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے آخر وہی وہ جس کا خدشہ وہ کئی دن سے محسوس کر رہی تھی معین الدین کے بڑے بھائیوں نے والد اگرامی کے ورثے کی تقسیم کا تقاضا کر دی امبا جان والد اگرامی کے وشال کو دو دن ہو ان کی جائیداد میں جو حصہ ہمارا بنتا ہے وہ ہمیں ملنا چاہیے جو کچھ ہے وہ تم سبھی کا تو ہے پھر اسے الگ کرنے کا مطالبہ کیوں کرتے ہو بی بی ماہنور نے کہا ایک چیز سب کی ہو تو جگڑے کا امکان رہتا ہے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارا کیا ہے اور معین الدین کا کیا ہے اس کی طرف سے تو کوئی مطالبہ نہیں آیا اور جہاں تک میرا خیال ہے وہ اس تقسیم کے حق میں ہوگا بھی نہیں وہ نہ چاہے مگر اس کا حق بھی اسے ملنا چاہیے جب بیٹوں کی طرف سسرار بڑھنا لگا تو بیوی بی ماہر نے تمام بیٹوں میں تقسیم کر دیا اس تقسیم کے نتیجے میں ایک وسیع باغ اور پنچکی خواجہ مینت کے حصے میں آئی باغیوں کے خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا لیکن اس تقسیم نے مین الدین کو افسردہ کر دیا ایک تو یہ سب میں دامنگیر تھا کہ والد گرامی کی جائیداد کئی حصوں میں تقسیم ہوگی دوسری یہ فکر تھی کہ اپنے حصے کی جائیداد کی دیکھ بھال میں وقت صرف کرنا پڑے گا وہ تو کر چکے تھے کہ اب اپنا تمام وقت اللہ میں گزاریں گے لیکن اب اپنی ماں اور اپنی اور اپنی ماں کی زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے باغ کی نگرانی اور کاشتکاری کے لیے بھی وقت نکالنا پڑتا تھا ہاتھ کام میں لگے رہتے اور دل یادیں اللہی میں مشغول رہتا انہوں نے اس دنیا داری کو عبادت میں بدل دیا دن بھر مسلّہ بچھائے باغ میں بیٹھے رہتے اللہ اللہ پیڑوں کو پانی دیتے نئے پودے لگاتے جب اس پاؤ کے پھل پکتے تو خریداروں تک پہنچانے کا اہتمام بھی کرتے لیکن ان میں سے کوئی بھی مصروفیت انہیں ذکر الہی سے نہ کر سکی یہ وقت نہایت آرام و سکون سے گزر رہا تھا کہ آزمائش کی اس گھڑی میں آواز دی ایک دن تھکے ہارے باغ سے واپس آئے تو والدہ کی طبیعت کو ناساز دیکھا ایک یہی یہ ہستی جس کی وجہ سے دنیا انہیں اچھی لگتی تھی ماں کی حالت دیکھ کر تڑپ اٹھے علاج معاوضے میں کوئی دقیقہ فروغ نہیں کیا دعاؤں کے اریزے بھی دربار الہی میں روانہ کیے لیکن نشیت کے سامنے کسی کا بس نہیں چلتا تقدیر کو کون ٹال سکتا ہے اللہ کو یہی منظور تھا والدہ محترمہ چندرو صاحب فراش رہنے کے بعد عجل کو لبیک کہہ گئی والدہ کی تربیت یہی تھی کہ مسائب کے روبرو صبر و شکر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے آپ نے آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا اور اللہ کی رضا کو اپنا رضا بنا کر سر جھکا لیا والد پہلے ہو گئے تھے اب والدہ بھی چلی گئی بھائیوں سے <تصفح> گھر میں والدین کی متر سانسیں تھیں جو ان کی دل جوئی کے لیے واحد سہارا رہ گئے تھی تحجد کے لیے اٹھتے تو والدہ کو پہلے میں بیٹھا محسوس کرتے آنکھوں میں آنسو بھراتے سجدے طویل ہو جاتے ایک دن حسب معمول باغ کی قدر میں مصروف تھے اللہ یہاں سے اب دیکھیں کیا ہوتا ہے ہاتھ کام میں دل یاد الہی میں مشغول تھا فارسی میں کہتے ہیں اور دل بار ہاتھ جو ہے وہ کام مطلب مصروف ہونا چاہیے اور دل جو ہے وہ یار کے یاد ال میں مصروف ہونا چاہیے سوکھے پتھوں پر کسی کے قدموں کی چاپ سنی سنائی تھی نظر اٹھا کر دیکھا تو تم زور زور سے دڑکنے لگا ابراہیم کندوزی اور اس باغ میں مزوبیت کے رنگ میں کی ایسے مقام پر فائز تھے کہ پیران پیر حضرت غوش غوش پاک جلالی نے آپ کے ساتھ ایک شب گزارنے کی آرزو کی تھی اور بسد مشکل یہ آرزو پوری ہوئی تھی اللہ اللہ اس بات کا تو مجھے بھی پتہ نہیں تھا کہ ابراہیمی ایسے اعلی مقام پر فائز تھے کہ پیرانے پیر حضرت پاک ابد القادی رحمت اللہ علیہ نے آپ کے ساتھ ایک شب گزارنے کی آرزو مشکل یہ آرزو پوری ہی اللہ اللہ میری قسمت کے آرزو کیے بغیر یہ نعمت مجھے مل گئی آپ پیشوائی کے لیے آگے بڑھے نہایت ادب سے دس سے مبارک کو بوسا دیا اور ایک گھنے درخت کے نیچے چادر بچھا دی حضرت تشریف رکھیں آپ نے اور دور کر ایک کٹورے میں پانی لے آئیں پھر دوسری طرف باغی اور انگور کا ایک خوشہ توڑ کر لے آئے نہایت ادب سے دونوں ہاتھوں کا پیالہ بنا کر کھڑے ہو گئے حضرت ابراہیم کی ان کی پیشانی پر جمی ہوئی نظر سوری ابراہیم کندوزی کی نظریں ان کی پیشانی پر ہوئی تھی. جیسے کچھ پڑھ رہے ہوں پھر پروشے سے ایک دانہ توڑ کر انگور کا توڑ لیا لو اب ہم تمہیں کچھ کھلاتے ہیں فیض دے رہے وقت آگے ابراہیم کندوزی نے فرمایا انہوں نے اپنے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر کھلے کا ایک ٹکڑا نکالا اور اپنے دانتوں سے چبانے لگے خواجہ مین رحمت اللہ نے بڑی محض سے دیکھ رہے تھے ابراہیم کنندوجی اس کلی کا ٹوکڑا اچھی طرح چبا چکے تو اس ٹکڑے کو دہن مباری سے نکال کر حضرت نے کے دہن میں رکھ دیا اس ٹکڑے کو ہرس سے اترنا تھا کہ دنیا ہی بدل گئی حجابات انوار الہی کی ایسی بارش ہوئی کہ آنکھیں کچھ اور دیکھنا ہی بھول گئی پھر نہ باغ تھا نہ اپنے ہونے کا احساس کوئی اور ہی دنیا تھی جس کی سیر کو نکلے ہوئے تھے گرد و پیش کا ہوش نہ تھا نہ جانے کیفیت کب تک برف رہی جب آپ اس کیفیت سے باہر آئے تو کٹورے میں تھوڑا سا پانی تھا چادر پر انگور کا خوشہ رکھا ہوا تھا لیکن ابراہیم میں کندوزی موجود نہیں تھے آپ بے تحاشا باغ کے دروازے کی طرف بھاگے جانے والے کے قدموں کے نشان تک نہیں تھے باغ میں آ کر ڈھونڈا ایک ایک درخت کے پیچھے جان کا کچھ نظر نہ آیا تک ہا کر ایک طرف بیٹھ گئے شام ہوئی تو سر جائے گھر کی طرف چل دیے دوسرے دن بےگری سے باغ کی طرف چل دیے ابراہیم میں کندوزی کا کوئی ٹھکانا نہ تھا انہیں ڈھونڈتے اور قسمت روز روز مہربان نہیں ہوتی راستے دھول کے رہے لیکن خوشیوں کی سواری پھر نہیں آئی ایک شخص کیا گیا ہے دنیا ہی خالی ہوگی جب وہ نہیں تو کیسا باغ کہاں کے انگور میں, کیوں سنجر؟ کیا آپ عالم میں مستی میں اٹھے اور اپنے باغ اور پنچک پنچکی کا سودا کیا اس سے جو رقم میلی فخرا اور ضرورت مندوں میں تقسیم کر کے سنجر سے نکل گئے انہیں خود بھی معلوم نہ تھا کہ کہاں جانا ہے اور کون سا راستہ اختیار کرنا ہے یہ ہوتے ہیں اللہ پہ توکل کرنے والے لوگ یہ ہوتے ہیں ویا وی کنسطئین پہ عمل کرنے والے لوگ یہ نہیں کہ جی سعودی عرب سے ریال مانگے یہ نہیں کہ سعودی عرب سے آپ ریال مانگے جناب اور منسٹر چیف منسٹر صاحبان کے پاس نوکری کے لیے جائیں اور ان سے کوٹے مانگیں اور پھر اس کے بعد جب آپ کوئی اللہ کے نیک بارگاہ پہ جائیں تو پھر آگے نہیں یا کنا بدھیا کن یہاں پر وہاں پر آپ کو بھیا کن اللہ سے مانگنا بھول جاتا ہے وہاں پر پھر آپ کہتے ہیں جب ہم سوال کرتے ہیں کہ آپ اپنے جی جناب بھائیوں سے بہن بھائیوں دو سے مدد کیوں مانگتے ہیں تو پھر کہتے ہیں نہیں نہیں یہ تو ما الاسباب اور ماتحت الاسباب کی تقسیم میں آپ نہیں مانگ سکتے لیکن ماتاحت میں جو دنیاوی لوازمات ہیں یہ کرنا ضروری ہے تو سوال یہاں پر پیدا ہوتا ہے کہ یہ ما اور ماتحت کی تقسیم کس نے کی ہے قرآن نے کی ہے کہ حدیث نے کی ہے اس کا جواب ان کے پاس نہیں پھر لیکن جو لوگ اللہ کے توکل کرتے ہیں اللہ سے مانگتے ہیں وہ یہ لوگ ہوتے ہیں بس چلتے ہی رہنا ہے یہ کون سا راستہ ہے کہ نابادی نبستی ن ندیاں ہیں نالے ریت کے ٹیلے ہیں جنگل ہے اور جنگل کے درندے کافی دنوں کے مسافت کے بعد دور کسی شہر کی دیواریں نظر آئیں قدموں میں تیزی آ گئی سامنے شہر کا دروازہ تھا یہ شہر تو ہے مگر کون سا کوئی باہر نکلے تو پوچھو آخر ایک شہر ایک شخص باہر آیا بھائی یہ کون سا شہر ہے آدمی نے جواب دیا بخار اور آگے بڑھ گئے آپ نے ذرا غور کیا تو حافظے کے دفتر میں اس نام کو کوئی جگہ لکھا ہوا دیکھا والد گرامی سے کئی مرتبہ اس شہر کے بارے میں سن چکے تھے یہ شہر خانقاہوں اور مدرسوں کی جنت ہے ہزاروں چشمگان علم اپنی پیاز بچانے یہاں آتے تھے تو کیا یہ بھی جی اللہ تعالیٰ کی کوئی مشیت ہے کہ اس نے مجھے اس راستے پر ڈال دیا جب وہ ہارا تک آتا تھا یقین ایسا یقیناً ہے پور میں خون ریزی کی بدولت میری تعلیم ادھوری رہ گئی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے میں اپنی تعلیم مکمل کروں آپ نے سوچا اور دروازے شہر میں قدم رکھ دیا اس شہر کے بارے میں جیسا سنا تھا ویسا ہی پایا شہریوں کے چہروں پر علم کی روشنی صاف دکھائی دے رہی تھی کئی دیواروں پر مکتب ہونے کا گمان تھا کون سا دریا پایاب ہے کون سا کون سا نایاب یہ کس سے پوچھا گئے ہر طرف موتیوں کے خزانے ہیں کس موتی کا انتخاب کیا جائے یہ کون بتا بھائی یہاں سب سے مشہور و معروف شخص کونے انہوں نے ایک راہگیر سے پوچھا تم تاجر ہو یا طالب علم میں نے تو طالب علم کے سفر اختیار کیا ہے تو پھر شیخ خسام الدین کی خدمت میں وقت گزارو شیخ حسام الدین کے مکتب کو پتہ معلوم کرنا کون سا دشوار تھا ایک راہگیر نے خود رہنمائی کی اور انہیں شیخ حسان الدین کی خدمت میں پہنچا دیا انہوں نے آپ کے حالات سنے راہ کی تکلیفوں کا حوالے سنو تو طلبے صادق کا یقین آ گیا خواجہ معیشن سر چکائے بیٹھے تھے سر اٹھاؤ میں دیکھ رہا ہوں یہ کسی غیر اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے نہیں بنا علم کی طلب میں نکلے ہو تو دامن پھیلاؤ جو کچھ حاصل کر سکتے ہو کر لو وہ تو گھر بار کو خیر آب خیر بات کہہ کر نکلے ہی اس مقصد تھی. شوک سے ذوق شوق سے کے حصول میں آپ کے خلوص دل نے یہاں بھی رنگ دکھایا جلدی احساس تھا کہ آگ کا بن گئے منزلوں پر منزل سر کرتے رہے راتیں عبادت میں اور دن مطالعے میں بسر ہونے لگے طالب علم انہیں رشک اور اساتذہ فخر سے دیکھتے تھے دور حدیث سے فارغ ہوئے. کس جناب دور حدیث دور حدیث اور دور قرآن یہ آخر درجے ہوتے ہیں نظامی کے لوگ ہوتے ہیں بزرگوں کو کسی چیز کا پتہ ہی نہیں قرآن حدیث کہاں جانتے تھے جناب دور حدیث سے فارغ, ہوئے. حدیث سے فارغ ہوئے تو یہاں کے علماء نے دستار فضیرت سے نوازا شیخ حسام مطلب نے آپ کو کہا تو علم کی طلب ابھی تک سینے میں موجود تھی آپ نے بخارا کو خیر آباد کہا اور ارادہ کا دعوے دار ہیں. یہاں بھی ایک سے ایک عالم موجود تھا پڑھنے کے مواقع دامن کھلائے سمرکند جانے کا فیصلہ نہایت بر وقت تھا بخارا سے نکلے اور راستے کی مشکلات طے کرتے ہوئے منزل مقصود پر پہنچ گئے اس مرتبہ انہوں نے بخارا سے روانہ ہونے سے قبل ہی معلوم کر لیا تھا کیا سمرکند میں کسی عالم دین کے سامنے جانو تلم طے کرنا ہے زانوے تلمس تو آپ جانتے ہیں جو ادب سے مطلب وہ جو تہار کی شکل میں لوگ بیٹھتے ہیں اور بڑے بادب ہو کے اس کو زانوے تلمس طے کرنا ہوتا ہے چنانچہ سمرکند پہنچے ہی آپ نے شرف الدین کے مدرسے میں داخلہ لے لیا قرآن پاک جو حفظ کرنے سے دور رہ گئے تھے اسے پورا کیا اور پھر جملہ دینی علوم ہم نے سند حاصل کی اب انہیں گھر سے نکلے ہوئے پانچ سال ہو گئے تھے عمر مبارک طرح کتنی ہو گئی جناب وعلیکم السلام عمر مبارک کتنی ہو گئی تھی ترئیس سال اور ترئیس سال میں انہوں نے کیا فارغ ہو گئے تھے قرآن سے فارغ ہو گئے تھے یہ کہتے بزرگوں کو کس چیز کا پتہ تھا دینی موکلی علوم حاصل کر لیے تھے لیکن تسکی میں کوئی صورت نظر نہیں آتی تھی علم ظاہری کی اہمیت اپنی جگہ لیکن دل کچھ اور ڈھونڈ رہا تھا ابراہیمی کندوجی کا دیا ہوا کھلی کٹکڑا سینے مبارک میں ہلچل ڈالے ہوئے تھا اب انہیں کسی ولی کامل کی تلاش تھی جو انہیں علوم ظاہری حقیقت و معرفت کے حد پہنچا دی تصوف کے چار دریا سدیوں سے ساتھ بہتے چلے آ رہے ہیں انہیں دریاؤں میں سے کسی ایک کی شناوری مقصود تھی کسی دریا کا پانی کتنا گہرا ہے اس کا فیصلہ کوئی ماہر تیراک ہی کر سکتا ہے انہوں نے فیصلہ رب کریم پر چھوڑا کہ وہ کس دریا پر لے کر کھڑا کرتا ہے اور کسی رہنما کی تلاش میں مشغول ہو گئے انہیں معلوم تھا کہ بغداد ہی جی. جہاں عرصے کرام اپنی روحانیت سے مردہ دلوں کو بیدار کر رہے ہیں بے شمار بزرگان دین کے ہیں جو انوائری الہیا تقسیم کر رہے ہیں بے کلی بڑھتی جا رہی تھی سمرکن کی گلیوں میں چلتے ہوئے پاؤں جلنے لگے تھے یو لگتا تھا جیسے یہاں سے دانا پانی اٹھ گیا ہے لیکن ایک زنجیر ایسی تھی جو انہیں روکے ہوئے تھی بغداد پہنچ کر وہ کس دروازے کا انتخاب کریں انہوں نے فقیروں کے تکیوں کے سدہ چکر لگائے خان میں جا کر بیٹھے درویشوں اور مجوبوں سے معلومات کرتے رہے کئی اولیاء کرام کے تذکرے سنے ایک روز حضرت عثمان ہارونی رحمت اللہ کا تصور نکل آیا کوئی درویش نہایت جوش و خروب جو سے آپ ان کرامات بیان کر رہا تھا آپ کو ان کرامات سے کوئی غرض نہیں تھی آپ تو یہ دیکھ رہے تھے کہ اس نام پر اس کن کا دل بڑی زور سے دھڑکا تھا کس سے بھی... دیکھے بھی... شیخ کو تلاش کرنے کا عجیب و غریب فارمولا ہے تو کرامتوں کے پیچھے جاتے ہیں جی کہ فلاں جی کرامتے بڑی چیزیں کرامت کا درجہ ولاقت میں ستارویں در... نمبر پہ آتا ہے کرامت کا درجہ جو کرامت کی جو کیا کیٹیگری جو ہے یا اس کا ویلیو جو ہے <coughs> وہ ون سیون سیونٹین سیون ہم لوگ جو ہیں تو کرامتوں آ... کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں اور یہاں پر دیکھیں گے ان کے نزیک شیخ کو شیخ کون ہو سکتا ہے ان کا اب اس وقت میں کتنے بڑے بڑے بزرگ تھے وہ کتنے کڑے بڑے بڑے درویش اپنے اپنی جگہ بھی لیکن اب دل, دل, دل مطلب اس کی پہچان کیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو ان کرام سے کوئی غرض نہیں تھی آپ یہ دیکھتے اس نام پر ان کا دل کے کسی گوسے سے آواز آئی یہی سے تجھے مراد ملے گی ہائے ہائے آپ نے درویش کتھک کیا چھوڑا اور راستے کے لیے کچھ سامان خرید کر شہر کا دروازہ بھی چھوڑ دیا آپ نے تیزی سے بغداد کی طرف چلنا شروع کر دیا شب بارشی کے لیے جہاں پڑاؤ ڈالتے ہیں حضرت ثمان ہارونی کا ذکر اللہ اکبر ذکر سننے کو ملتا آپ کو یقین ہوگا کہ یہ حیثیت ضرور میری رہنمائی کرے گی اسی لیے قدرت بار بار اس نام کو میرے سامنے لا رہی اشتیاح کے دید نے ایسا زور باندھا کہ کئی کئی منزلیں پڑاؤ کیے بغیر آگے بڑھتے رہے جیسے جیسے منزل قریب آ رہی تھی درویشوں کی سنائی ہوئی کرامات ذہن میں گردش کر رہی تھی ایک نادیدہ روگ تھا جو دل کو اپنے حصار میں لیے جا رہا تھا لیتا جا رہا تھا کسی مقرب الٰہی کی بارگاہ میں حاضری کا یہ پہلا سفر تھا قدم لڑکھرانے لگے تھے شوق تھا کہ ہمت بڑھا رہا تھا بغداد دروازہ سامنے تھا یہاں پہنچ کر ایک اور خیال نے دامر تھام لیا مزار بات سننے کی ہے والد کے گرامی حضرت کا مزار بھی تو یہی ہے اسی شہر میں آپ کے مامو حضرت شیخ عبد القادر ضلع رحمۃ اللہ علیہ کون تھے جناب خواجہ مامو تھے کچھ دیر کو جی چاہا ملاقات کرے لیکن مرشد حضرت عثمان ہارونی کی خدمت میں پہنچنے کی ایسی غلطی تھی کہ بغیر رکے آگے بڑھ گئے حضرت عثمان کا آستانہ بغداد سے ایک ڈیڑھ منظر کے فاصلے تھا طلب سادق تھی اور یہ فاصلہ یہ کتنا تھا تھکن اتارنے کو بھی بغداد میں نہیں ٹھہرے اور ہارون یہ اصل میں رے واؤ نون ہے نا. کچھ لوگ ان کو ہارون آباد پڑھتے ہیں کچھ حرون آباد پڑتے ہیں بہرحال وہ عثمان ہارونی ہارونی کے نام سے مشہور ہیں لیکن اس جگہ کے شہر کا نام ہارون ہرون دو سد خواجہ عثمان ہارون رحمت العلہ کا آستان ہے عالیہ کدھر ہے یہاں سے سیدھے جا کر بائیں طرف مڑ جانا ایک عمارت نظر آئے گی وہی آپ کا آستانہ ہے آپ نے راہگیر کے مشورے پر عمل کیا ایک عمارت سامنے تھی کتنی منظروں کا سفر طے کرنے کے بعد اس عمارت کا دیدار نصیب ہوا تھا۔ آنکھیں دیواروں کو چننے میں مشغول ہو گئے اس خیال سے بدن پر کب کبھی تاریخ ہو کہ ان دیواروں کے پیچھے وہ بزرگ جن کی کرامات کے تذکرے سمرکند بخار تک پہنچے ہوئے <تصفح> کیا خبر میری حاضری قبول بھی ہوتی ہے یا نہیں عمارت کے باہر کھڑے ہوئے کتنی دیر گزر گئی خود انہیں بھی خبر نہ اسے کی خبر کیا ہوتی ہی نہ تھا وہ تو اس وقت چونکہ جب ایک شخص کو خانخ سے باہر نکلتے ہوئے دیکھا حضرت خواجہ تشریف رکھتے ہیں آپ بے شک جا سکتے ہیں شخص نے کہا اور آگے بڑھ گئے حضرت مین رحمت اللہ کا محسوس ہوا جیسے باریابی کی اجازت مل گئی ہوں. جیسے منزل نے خود انہیں آواز دی ہو انہیں اپنے جوتے باہر چھوڑے اور خود دوڑ دو دوڑتے دوڑتے خان کام میں داخل ہوگی کیسی محبت عاشقوں کے یہ کیسا ایک منفرد انداز ہوتا ہے اپنے محبوب سے ملنے کا ایک شادہ کمرے میں کچھ لوگ ہلکا بنائے بیٹھے تھے درمیان میں ایک بزرگ اسی فرماتے چہرے مبارک کو نور برس رہا تھا یہ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی ان میں خواجہ عثمان ہرونی کون ہیں آپ جیسے ہی اس تنہائی میں مخل ہوئے خواجہ عثمان رحم اللہ نے نظر اٹھا کر دیکھا دونوں کی نظریں چار ہوئی بیٹا ہم تمہارا ہی انتظار کر رہے تھے اللہ خوف <تصال> حضرت خواہجہ نے فرمایا ان الفاظ کا ادا ہونا تھا کہ شراب معرفت نے اپنا اثر دکھایا حضرت معین الدین رحمۃ اللہ علیہ والا آگے بڑھے اور مرشد کے قدموں سے لپٹ گئے نہائی شفقت سے آپ کی کمر پر ہاتھ پھیرا اور اپنے پاس بٹھا دیا مجھے معلوم تھا کہ ایک دن تم آو گے اور اپنی امانت جو میرے پاس محفوظ ہے آ کر حاصل کرو گے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے حضور کے صلی اللہ وسلم کے علم اغیاب. اللہ کے حضور کے غلاموں کا یہ حال ہے جناب امانت لینے والا آ گیا لہٰذا منتقلی میں دیر کی گنجائش نہیں تھی دوسرے حضرت عثمان نے انہیں لے کر بغداد میں مسجد جنیت پہنچ گئے. اس وقت وہاں اولیاء کرام موجود تھے گویا رسم بیعت کی ادائیگی کا وقت آ گیا تھا معین الدین رحمۃ اللہ علیہ کی تسکر سوانح حیات ہے معین الدین رحمت اللہ علیہ تازہ وزو کر کے دو رکعت نماز ادا کرو خواجہ عثمان رحمت ہارون رحمۃ نے حکم دیا جب آپ حکم کی تعمیر کر چکے تو فرمایا رو بیٹھ کر سورہ بکرا پڑو آپ نے تلاوت شروع کر دی جب سورے بکرا پڑھ چکے تو حکم ہوئے کس مرتبہ سبحان اللہ پڑھو جب وہ اس مرحلے سے گزر گئے تو مرشد نے ان کا ہاتھ پکڑا آؤ میں تمہیں ضرب ضبل تک پہنچا دو اور اپنے دس سے مبارک سے حضرت رحمت اللہ علیہ کے سر پر گلا چہر ترک رکھی اور فرمایا بیٹھ جاؤ جب آپ بیٹھ گئے تو مرشد نے فرمایا ہمارے سلسلے چشتیاں میں ایک دن رات کا مجاہدہ ہے لہٰذا آج کا دن اور رات ذکر اور عبادت میں گزار دو یہاں کیا دیر تھی حکم ملنے کی دیر تھی کہ آپ گوشے تنہائی میں چلے گئے اور ذکر اور اسکار میں مشغول ہو گئے دوسرے دن حزب ارشاد آپ مرشد کی خدمت میں پہنچے اور دوزانو بیٹھ گئے اوپر دیکھو اور بتاؤ کہاں تک نظر جاتی سرکار تحت اسرا تک خواجہ عثمان کا تصوف اپنا اثر دکھا رہا تھا جو کچھ دکھانا چاہ رہے تھے دکھائی دے رہا تھا منڈین رحمتہ اللہ علیہ کے لیے نظارے عجائبات سے کم نہیں تھے میں ذرا دوبارہ حاضر شاید نو کر رہا ہے کوئی تو میں دوبارہ آتا ہوں جناب